لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نعم نادى الله حي على الصلاة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 محترم سامین نوجوان ساتھیوں بزرگان دین ایشور اس بنی اسرائیل کی میں نے ایک آیت آف حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلام اللہ رب العالمین نے جو بہترین دین ہم تمام ساتھیوں کو کو عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم ہی سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوازا یہ دین اسلام جو ہے بڑا بڑی خوبیوں والا دین ہے اس کی بڑی خوبیاں بڑے فضائے بڑے فضائے اور اس کی بہت ہی زیادہ خصوصیات ہیں جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہے کسی اور دین کے اندر نہیں پائی جاتی انہیں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں رواداری کا غیروں کے حقوق کا غیروں کے حالات کا اور پریشانیوں کے خیال رکھنے کا ہمیں بڑا تاکیدی حکم دیا کیا گیا ہے ہمیشہ اسلام رواداری ہے چاہے کہا اللہ تعالی نے بھیجا ہے وہ بڑی خوبیوں والا دین ہے وہ حنیف ہے یعنی اس میں بالکل سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی کدی اور کوئی برائی باطل کی ملاوٹ نہیں ہے یہ حنیف نمبر دو اسمہ یہ بہت ہی زیادہ رواداری اخلاق والا ایک دوسرے کے پہ ہمدردی کا معاملہ کرنے والا یہ دین ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے جو دین لے کر کے بھیجا اس کی یہ دو خوبیاں ہیں اسی سلسلے میں آج یہ جمعے کا خطبہ رکھا گیا ہے کہ تاکہ سامعین کو اور یا ہم تمام مسلمانوں کو یہ بتا سکیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین دین دین اسلام جو ہے اس میں سب سے زیادہ رواداری کا خیال رکھا گیا ہے اور اتنی رواداری ہے اللہ اللہ تعالیٰ ہی ہم نے بہت مکرم اور ہے ہم نے ان کو طے میں میں میں کرنے, کرنے کے لیے, لیے بات اور ہم نے ان کے لیے پاکی اس کے کار کیا ہے وحالا اسی طرح سے رب راجی فرماتے وفد بڑنا خلقنا تفریح بہت ساری مخلوقات دنیا میں پیدا کیا ہے تیئیس کی کی پوری پوری سارا تعلیمات کو آپ کہیں گے تو اس قسم کے بہت ساری حادث اور بہت سارے آپ کے اخلاق اور بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے جب ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے آپ نے مدینے کے, کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا اور یہودیوں کو بلا کر کے آپ نے ان سے مسالت کر کے ایک امن امان اور سکون سکون شرا کا یہ نے یہود کے مساور کیا تاکہ جنگ بلا جنگ جھگڑے لڑائی کٹبارت لوٹ مار آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت سے ہم بچ جائیں پھر اس کے بعد نبی الح شام کا معاملہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سماما ابن عفانا یہ بڑے صحابی ہیں اور ان کا علماء میں سے ہوتا ہے ایک موقع پر یہ نبی الحسرا شام کو پتا چلا یہ آج کا موجودہ جو نثر کا علاقہ ہے یہاں اپنے کبیر کبیرے بنو حلیفہ کے رئیس اور سردار تھے کسی موقع پر نبی علیہ طرح شام کو معلوم یہ کہ یہ شخص ہمیں قتل کرنے کے لیے گھوم رہا ہے اور جس جگہ موقع کا تلاش نہیں جس دن یہ پوٹا پائے گا اس نے کسم خوار رکھی ہے کہ محمد کی گردن اُڑا دے گی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ نے اکرام کی ایک جماعت کو باہر بھیجا تھا ایک چھوٹا سا دستہ کر گزر رہا ہے اور یہ نبی الحسرات کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے نبی علیہ کے اس کو پکڑا اور نبی علیہ کے, سامنے لا کر کے حاضر کر دیا رس اللہ سماوا اتنا سار ہے کبھی میرے حنیفا کا رہنے والا ہے جس نے آپ کے قدر کرنے کے لیے خواہ رکھی ہے اور اس میں کر رکھا ہے کہ محمد کا دنیا سے ہم خاتمہ کر کے گزر کے گرفتار کیا پکڑ لیا نبی شاہ کا فرمایا اس کو آپ نے کوڑے درشائے نہ آپ نے کوئی سزا دیا اور نہ آپ نے اس کی گردن ماری آپ کا اخلاق تھا اس انسان کے ساتھ جس نے قسم خواہی ہوئی آپ کی گردر مانگ دوں گا آپ نے اس کو فرمایا اس کو مسجد کے مدنی کے سطور میں باہ دو باہ دیا گیا نبی علیہ السلام آئے اور آپ اس کے قریب دیں اور آپ نے اشارت رمایا لا سمانا ما اندکا بتاؤ تمہارے پاس کیا ابھی تھے گرفتار اور اس مسجد کے ستور میں باندھ دیے ماں کا بتاؤ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو سواما ابن تھے یہ بھی بن کر کے جب نے کے قدر کرنی کی کوشش ضرور کر رہے تھے لیکن سامنے تھے اس لیے ان کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھے نہ ڈر ہے نہ خوش ہے نہ کوئی پریشانی ہے جب آپ نے مجھے بہت تمہارا کیا خیال ہے کیا سوچ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ نے کہا خیر تب و ان تین ہرا دے شاہ کریم ہرا شاہم مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں جب پکڑا ڈر آپ کے میں محمد لیکن جب آپ کے پاس مدینہ نہ کر کے پیش کر دیے تو میرے دل کا سارا خوف درخت ہو گیا واقعی مجھے ڈر لگا ہوا تھا اس نے کیوں کہا میں یہ سوچتا ہوں میں یہ بات رکھ لیا ہوں ایسے انسان کے پاس پہنچا دیا گیا ہو گرفتار کر کے ایسے آدمی کے حوالے کر دیا ہو جس نے آج تک انسان کو پہ جانے کسی جانور کو بھی آج تک اس نے ظلم نہیں کیا ہے ہم ایسے انسان کے پاس قید بنا کے لائے گئے آج تک نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے ایسے پیش کر دیا گیا ہے, ہے اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ احسان کیا ہے ہمیں کس چیز کی فکر ہے پھر تھوڑا سنیے تیتا ہوں بڑے کے ساتھ پسند اگر آپ مجھے قتل کریں گے, تو سو زمین کے قتل کریں گے کیا مطلب میں کبھی پاس لڑنے والے فوجے موجود ہیں ہماری بڑی روایاں اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو مجھے امید ہے آپ نے ایسے انسان کو इंसान کیا ہے جس کی برادری جس کی کام بدلا لے لے گی آپ سے ہم پریشان کر کے ہمیں چھوڑ دیجیے آزار کر دیجیے تو یاد رکھے ہم اچھی طرح سے آپ ایک یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ ایسے انسان کے ساتھ احسان کریں گے زندگی بھر آپ کا شکر ادا کرے گا نمبر تین وہاں فصل اگر آپ ہم سے مال لینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مال دیں اور آپ ہم کو آزاد خریدی رکھیں فصل معاشی کا جتنا مال آپ لے سکتے ہو مانے ابھی تھوڑی دیر میں اتنا مال آپ کو مہیا کر دے گی کتنی باتیں گی نیتا سامان گئے پھر دوسرے دن پہنچے ہوئے کہا کیا سوچ رہا ہوں آپ نے مزاج درست نہیں ہوا ہے پھر تیسرے دن آپ آئے ہو ماڈک کیا سوچ رہے ہو میں نے دو دن پہلے بتا دیا تھا کہ کیا سوچ رہا ہوں کے, کے پیچھے پڑنے والے انسان کو یاد رسول چھوڑ دیا لیکن احسان اور نیکی تھی شاید نہیں رکھی جاتی سہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اللہ بالانوب آدمی ہیں بہترین ندی ہے سب آپ سامنے بیسے اس کی رسی کو پڑوایا کسی سے ملا نہ کسی سے کوئی بات کیا سوانا سیدھے تھے نہی کے قریب میں خدور کا باندھ تھا باغ والے سے آپ یہاں پانی کے انتظام ہے باغ والے مسلمان نے کہا ہاں یہ میرے پاس پانی کے انتظام ہے پانی پیش کیا فوراً گسل کیے اور گسل کرنے کے بعد دوبارہ دوبارہ میں کل کے مسلمان پہ ہو رہا ہوں آپ یاد رکھے محمد محمد شا جب میں آپ کے پاس آیا ابھی اس وقت سے پہلے پہلے اللہ کی قسم کہتا ہو اس پوری دنیا میں سب سے بہترین چہرہ ہمیں آزر آتا آج سے میرا میرے دل میں کسی کی شکل کی نہیں تھی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن رکھئےا وجو کا جی لیکن کلما پہلے کے بعد آپ نے معاف کر دیا آپ نے حسان کیا اے کلمہ پہلے کے تو اللہ کی کسم خاد کہتا ہوں اس پورے کائنات میں آپ سے زیادہ چہرہ کا اچھا ہی نہیں لگتا پہلے میں کے بعد میرے بھائی سامنے ایک کافر کے ساتھ ایک اختیار کیا اپنے در سے کام لیا تو اس کے ایسا انتظام آیا کہ کافی بھی کردہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دوسرا بڑا پہلو اسلام کا جس کا عالم <سلام> بردار <سلام> ہے <سلام> وہ کہ ہمیشہ اپنے اور پرائے سب کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتا ہے اسلام اسلام نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے کہ ہمیشہ مسلمان تنما ہے اسلام کا نمبردار جو ہے وہ ہمیشہ عدل و انصاف کے کام لے اپنا معاملہ ہو اپنوں کا معام ہو دوست مسلمان کے لیے فرض ہے کہ ہمیشہ کام لے کسی کے ساتھ نہ نہ کرے، اسی لیے رب اللہ تعالیٰ کی روا کے لیے اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے لیے اپنے انصاف کرنے والے سچی گواہی کے لئے تیار رہا کرو اے اللہ کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصافی کرنے پر کبھی آمادہ آم آم نہ کر دے ہمیشہ ہے, اگر حضرت کے ساتھ ہے تو اللہ رسول نے مسلمان فیصلہ نہیں کیا آپ یہودی فیصلہ کریں اور انصاف کام کیا ہے اور ہندوستان کی بڑی خصوصیات کی انہوں نے اپنوں کے ساتھ جیسے ادب انصاف کیا کے بھی کیا. امام مالک اللہ نے نقل کرتی صحابی رضی اللہ تارا بارے میں آتا ہے ان کو نبی کو جا کر کے پورا حساب نہیں بتانا بہت بڑا بہت بڑی رشوت دے رہے ہیں لیکن جب سب سے نہیں کریں گے لیکن کیا کرتے محبت میں شور موقع اس کا عنہ کی بیٹی ہمار یہاں کے اور کہا رسول اللہ میری ماں ہوئی ہے لیکن کچھ امید رکھتی ہے کہ میں اسے واپسی میں مشرقہ لیکن مشرقہ بھی پرست کیا اس کے ساتھ سلے رحمی کر سکتے ہو اللہ نے سلو تمہیں نام سلی ام کے اپنی ماں کے ساتھ سلے رحمی کرو گرچہ سے مشرقہ صحیح اللہ نے ہمیں رشتے ختم کر دے مہاراج خلیفہ شی سلطان اللہ تمام لوگوں کو کو ہمیشہ یہی عمل کرنے کی توفیق میں سیخ فرمائے جو امت کے لیے اسلام کے لیے مسلمانوں کے, مسلمان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ان کو ایسے کاموں سے بچائے جو تعالیٰ پسندت اللہ تعالیٰ کو پسند ہوئی ہے اور وہاں نفر نولار مسلمان عباد اللہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ وَلَا تَكْفُرُوا بِهِ أكبر إل الله اكبر اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اقاموا للصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الله لا اله الله طب لي صلى لویا لونی پو پوا پے ہو وَذَرَ بِهِ وَبَثَّ ثُمَّ پینر ائن کو وإلى السماء كيف نقعت وإلى الغبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطفت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فَيُعَثِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللہُ خَسْر سَلِعُ اللَّهُ اللہ چاہی ہوتا ہے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت خير ما اؤتي شيء كثير لا اله الا الله لا الله کی ادھر کی جگہ